صحیح بخاری میں ہے تین ہزار سات سو ترپن اور قربان جائے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سیدھا حسین کے فضائل والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے آئے ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما کے پاس ایک عراقی آیا اور اس نے مسلا پوچھا کہ بتائیے احرام کی حالت میں اگر کوئی مکھھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پر تکوا اور پرہزگاری اور بڑے بڑے جرم کرنے والے عراقی نجدی آپ نے پوچھا کہ کون ہے سوال کرنے والا بتایا گیا عراقی ہے نجت بھی وہی ہے میں یہاں پر نجد کا مسئلہ بھی انشاءاللہ شاء کلیئر کر دوں گا آپ نے فرمایا اللہ نو, یہ عراقی مجھ سے احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہے حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا جن کے بارے میں میں نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ اکبر چھوٹی چھوٹی باتوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا تو بھائیو عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارش کے بارے میں سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نج ہے اور کس کی تفسیر بخاری اور مسلم سے میں کرتا ہوں تاکہ یہ نجد والا مسئلہ بھی حل ہو جائے جو زبان رزے عام ہے کسی کو کتاب و سنت کی بات کریں حالانکہ خود نچتی ہے ان کی اپنی فکر نجد سے نکلی ہوئی ہے چور بھی کہے چور چور صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار چورانوے نمبر حدیث ہے اور حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر یہی عبداللہ بن عمر جنہوں نے یہ حدیث روایت کی راتی والی اور اس حدیث کے رابی بھی کون ہے عبداللہ بن عمر سات ہزار چورانوے صحیح بخاری وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے مختلف علاقوں کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما ہمارے یمن میں برکت نازل فرما تو وہاں پر کچھ نجدی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول نجد کے لیے بھی دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی اے اللہ ہمارے شام میں برکتے نازل فرما ہمارے یمن میں برقع نازل فرما تین دفعہ جتنا ہوا تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کہا چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجد میں زلزلے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور یہ بد بخت کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا سینگ نکلا ہے یہ محمد بن عبد صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں جو سعودی عرب میں ظاہر ہوئے ہیں اچھا جناب یہ بخاری شیف کے دیس کی شرح جو ہے وہ بارہ سال بعد آپ پر کھلی پہلے کے لوگ کیا لکھتے آئے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہے اصل میں انہوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالا ہے اصل میں خود نزدیک تھے نا میری کوئی طرف داری نہیں ہے نہ ابن تیمیہ کے ساتھ نہ محمد بن الحاف کے ساتھ ٹھیک ہے ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے ان کی بھی جو باتیں غلط ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ میں غلط کہتا ہوں وسیلے والے لیکچر میں میں نے امام نے تیمیہ کی ساری غلطیاں قرآن و سنت کی روح سے میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جس کی وجہ سے کافی بھائی بھی ناراض ہیں تو ہوتے بھائی اہل بھائی بھی علماء. عوام نہیں اور میں یہ پھر مجھے کوئی اور نہیں یہ بات کہنے میں کہ الحمدللہ کتاب و سنت کی اور سلف صالحین کا جو فارم ہے سب سے زیادہ اگر کوئی ایکسپٹیبل کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اہل حدیث کی عوام ہیں پہلے نمبر پر یہ میرا انالیسیز آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر بریلوی اور تیسرے نمبر پر دیوبندی اور چوتھے نمبر پر اہل تشیو ہے علماء کی نہیں بات کر رہا عوام کی صحیح مسلم میں انہیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے خود بتا دیا کہ یہ نجد کون تھا ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہاں دندنے ہوں گے اور شتاب کے سینگ نکلیں گے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سات ہزار دو سو ستانوے عبد بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں وہی نجد والی حدیث روایت کرنے والے ان کے بیٹے کہتے ہیں سالم بن عبداللہ اللہ اہل عراق نہ میں تم سے اس چھوٹی چیز کے بارے میں پوچھتا ہوں جو تم میرے والد سے مطلب پوچھتے ہو کہ احرام کی حالت میں مکھی اور مچھر مارنے تو کیا گفارا ہے نہ یہ چھوٹی بات کے بارے میں پوچھتا ہوں اے اہل عراق یہ ہے اے عراق اور نہ اس بڑی چیز کے بارے میں جو تم کر گزرے یعنی حسین ابن علی کو تم نے شہید کیا میں نے اپنے والد سے سنا کون عبداللہ بن عمر وہی جو نجد والی حدیث کے مسلم گریف میں وہ کلیئر کر رہے ہیں حدیث کی تفصیل حدیث سے ہو رہی ہے میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں سے شیطان کے سین نکلیں گے کیا کہا اے عراق صحیح بخاری میں خوارج والے چیپٹر میں الفاظ موجود ہیں صحابہ کے عراق کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ یہ نجدی جو ہیں ان کی ایک شکل خوارج بھی تھے جو شیر عراق اور الحمدللہ اس ویڈیو کی سات سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حدیث ہے نا اہل ہمارے یمن میں برکنالما ہمارے شام میں اور نجد مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ یہی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہے کہ انہوں نے ارض کی نجدیوں نے اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عراق کے بارے میں بھی دعا کیجیے اس میں نجد نہیں عراق کے الفاظ ہے مسند امام احمد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطان کا چین نکلے گا لہذا عراق کے الفاظ بھی مسند امام احمد میں موجود ہے ایک حدیث دوسری کی شرح بھی کرتی ہے الحمدللہ یہ مسئلہ بھی بالکل کلیئر ہو گیا پہ پورا ریسرچ پیپر بھی ہے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کسی کو چاہیے ہو تو نیٹ پہ پینتیس سفوں کا میں انشاءاللہ شاء آپ کو ای میل بھی کر سکتا ہوں تو بھائیو یہ حدیث چودہ سو سال سے موجود تھی محدثین ہمیشہ سے عراق والوں کو نجدی کہتے آئے ہیں امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ یہ خوارج ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں ابن حضرت رحمۃ اللہ المتوفہ آٹھ سو ہجری جنہوں نے فت الباری سعید بخاری کی شرح کی یہ سب سب شروع سے لکھتے آئے کہ یہ مراد عراق لیکن ہوا یہ کہ جب توحید کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی ہر مین کے اندر تو پھر پتہ ہے مولویوں کے پیٹ میں جب لاد پڑ جائے تو پھر مولوی کو تو آپ نے سمجھ لیں کہ اس کی پوچھل پہ پاؤں رکھتی ہے اس کی دم پہ پاؤں رکھتی ہے انہوں نے کہا حدیث لا کے فٹ کرو اس کے اوپر جس طرح یہاں بھی جیلم میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو وہ خواری حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا اور ہمیں کہتے ہیں یہ درس قرآن علی دیتا ہے یہ خاصی جی ہے دیکھیں تو پھر درسے قرآن تو نبی سلم رہے ہیں یدر جاتی محمد کی تابما یہ آلے انسٹرومنٹ یہ انسٹرومنٹ آف دعوت کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام اس سے دعوت دیتے جہادی اس کتاب کی دعوت کے ذریعے بڑا جہاد کیجیے سورہ فرقان آیت نمبر باون تو ان کو بھی پتا ہے حالانکہ خواہش کے چیپٹر میں بہاری دیتے ہیں لیکن پڑھ کے لگا دیتے ہیں تو مولویوں کی جب روٹی پہ لاد پڑے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کو نہیں پھر چھوڑیں گے اللہ ماشاء اللہ جو اللہ حاق ہے اور یہ مولوی سارے مقابلے فکر کے بریلوی جو بندی تشو ساروں کی اکثریت کیونکہ روٹی کا مسئلہ مسئلہ نمبر 51 جو میں نے کوڈ ون رکھا ہے ڈیڑھ گھنٹے کی میری گفتگو ہے حرام مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو سنت ڈاٹ کام پہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اپنا لیکچر اپنے سینکڑوں لیکچرس میں سے ادھر میں نے پول کھولیں کہ قرآن کی روح سے حرام خور اور دنیا پرست مولوی کو ہی کہا گیا یہ ساری آیاد ان کے بارے میں تو ان کی روٹی پہ لاج پڑی تو ابن آفدین شامی ایک حنفی مولوی تھا شام کا یہ شامی وہی اہل بیس کے قاتل انہی کی اولاد امام نسائی کو کتاب لکھنے پر فسائت علی 194 سو جمع کرنے پر انہی شامیوں نے قتل کیا کہ علی کا نام کیوں لیتے ہو کتاب موجود ہے الحمدللہ اردو میں ترجمہ ہو چکے ہیں یہ وہ شامی انہیں میں ابن عبدین شامی جو احمد رضا بریلوی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب کے مشترکہ مرشد ہے دیوبندیوں اور بریلویوں کے بلکہ بڑے آئم احناف میں سے ایک ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے محمد بن عبد صاحب کے اوپر یہ حدیث پٹ کی نجد والی یہ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اسی سے دھوکا کھایا پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسی سے دھوکا کھایا ال محند ال میں علماء جو نے انیس سن چھ میں جو اپنے عقیدوں کی کتاب لکھی پینتیس علماء کے سائن ہیں جن میں علی تھانوی صاحب شامل ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا کہ محمد بن عبد خوارج ہیں خارجیوں کی جماعت ہے پھر چمنے لینے کے لیے انہی کے پاس پہنچے ہوتے ہیں وہاں رفل وی جائن بھی شروع کر دیتے ہیں ڈوبلی پالیسی تو مولوی کو آپ پیٹ میں ڈالتے جائیں تو آپ اسے جو مرضی کروا لیں جس قسم کا مرضی فتوا لے لیں تو محمد بن ابن آبدین شامی المتوفہ بارہ سو باون ہچری یعنی آٹھ سے سمجھ لیں تو دو سو سال پہلے فوت میں انہوں نے اپنے دور میں زیادہ جیلسی فیکٹر تھا انہوں نے یہ نج والی عزیز محمد بن عبد صاحب کے اوپر لگا دی اور قاضی کا سینک نکلے گا یہ محمد بن الباب سینگ ہے حالانکہ یہ عدیز اس وقت بھی نکلی تھی چودہ سو سال سے محمد کے علماء اس کی تفسیر کرتے آ رہے تھے او سب نے شور مچانا شروع کر دیا پھر سارے پھر وہ جو کہتے ہیں نا سلی باندھ کے جس کو میں کہتا ہوں اندے مقلد اپنے بزرگوں کے کسی نے اپنی عقل نہیں استعمال کی الحمدللہ میں نے جدید کے رد پہ جو ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے لکھا ہے اس میں بھی یہ میں والا مسئلہ کھول دیا ہے الحمد للہ اب میں محمد بن اپنے آبدین شامی کا اپنا سٹیٹس کیا ہے تو میں اس کے سٹیٹس کو ذرا ننگا کر کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ کتنا بڑا گستاخ تھا یہ بندہ اس بندے نے در مختار کا ہاشیہ لکھا ہے رد المختار مختار میں خواہ ہے خرگوش والی اور رد المختار اس میں خا ہے حلوائی والی یہ رد المختار اس کا رد نہیں ہے بلکہ در مختار پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب ہاشیے میں رد المختار انہوں نے لکھا اس کی جد پانچ صفحہ تین سو انسی تھری سیون نائن پہ یہ ابن عبدین شامی کہتے ہیں یہ امت کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں علاج کرنے کا کہ بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے فکہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون کے ساتھ اپنے خون کے ساتھ اپنے مافے اور چہرے پر سورت الفاتحہ لکھے اور اس سے شفا ہو جائے تو یہ کرنا جائز ہے حتیٰ کہ اگر اس کو یہ بھی یقین ہو کہ اپنے پیشاب کے ساتھ سورہ فاتحہ لکھی جائے اپنے ماتھے پر اور اس کو شفا ہو جائے گی تو یہ بھی وہ کہہ سکتا ہے اور تکی عثمانی صاحب جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا اس کے دفاع میں اتنے بڑے بڑے فتو کیسے بزرگوں کو چھوڑ دیں جواب کے اوپر بزرگوں نے کہ بزرگ اتنے بڑے بڑے بزرگ پادل ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگ پادل ہیں تو الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد بریلوی مکتا فکر کے اس وقت سب سے بڑے معدد جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی کتابوں سے شرح صحیح مسلم لکھی غلام رسول سعیدی صاحب الحمدللہ میں نے ان کو دعوت حق بھی پیش کی اور میں نے ان کو جب یہ کہا 2008 میں میری ملاقات ہوئی ان سے آخری تو میں نے ان کو کہا کہ شیخ صاحب میں آپ کی وجہ سے کتاب و سنت کے مانج پر ہوں تو مسکرا پڑے اور میں اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے تو غلام رسول سیدی صاحب اپنی شرح مسلم میں جلد چھ صفحہ پانچ سو چھپن پر لکھتے ہیں اس پہ کمٹ کرتے ہوئے دیکھیں اس بندے نے کس طرح اپنا ایمان بچایا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات کرنا چاہے ہمارے اس بزرگ نے کی ہے ابن آبدین شامی نے یہ ایمان ختم ہو جانے کے خطرے سے خالی نہیں ہے اور کوئی بھی مسلمان مر جانا گوارا کرے گا لیکن یہ کام کبھی نہیں کرے گا کہ اپنے پیشاب یا خون سے سور فاتے اپنے ماتھے پر لکھے اور پھر تیسرا جملہ انہوں نے لکھا کہ اللہ ان کو معاف کرے بال کی کھال اتارنے کی ان کی عادت نے ان کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے قرآن کی بھی توئین کر دیں وحم اللہ یہ غلام سر سیدی صاحب نے ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں تو ایسا اگر اس کا نام ہنفی ہونا ہے تو ایسے ہنفی ہم بھی ہے کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بھی بات ہے اس کو چھوڑ دیے جائے الحمد تو یہ انہوں نے خود اس حوالے سے ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا چودھویں حدیث مسلم امام احمد میں جلد 6 صفحہ دو میں حدیث نمبر 26592 جب سیدنا حسین کی شہادت کی خبر آئی سلمہ زندہ تھیں حضور کی وہ بیوی ہیں جو سب سے آخر میں پود ہوئی باسٹھ ہجری میں بیویوں میں سے واقعہ کربلا بھی ان کی زندگی میں ہوا شہادت کی خبر آئی تو انہوں نے پہلے تو وہ حدیث سنائی وہ حدیث چادر والی حدیث حضرت عائشہ والی ان نما یورید اللہ رس الم تخکیر اور بیگ میں سے تھے حضرت حسین اور ان کو انہوں نے عراقیوں نے شہید کر دیا پھر فرمایا عراقیوں پر لالت ہو عراقیوں نے حسین کو شہید کیا اللہ ان کو قتل کرے اے حسین انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ ان کو زریل و خوار کرے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور پھر آگے باقی روایتوں میں ملتا ہے اتنا ہوئی کہ بیہوش ہو گئی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری والدہ محترمہ پندرہویں حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار سات سو اڑتالیس اور جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو اٹھہتر اور امام بخاری اس حدیث میں حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے انہوں نے صحیح بخاری میں جو حضرت فاطمہ کے فضائل پر چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے مناقب فاطمہ علیہ السلام تو علیہ السلام غیر نبی کو بھی کہنا ہے مردوں کو کہتے ہیں السلام علیکم احل الدیار. تو یہ جائز ہے. اس میں کوئی نہیں ہے. اس میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں میں اب لیکچر کا بھی ایک حوالہ دوں گا اس میں, میں نے علیہ السلام والا مسئلہ بھی کلیئر کیا تو یہاں بھی امام بخاری حضرت حسین کے ساتھ لے کر آئے علیہ السلام اس حدیث میں کہ حضرت حسین کا سر یزید کے لاڈل ترین گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کاٹ کر سر حضرت حسین کا سر لا کر سامنے رکھا گیا صحیح بخاری میں اور جامعہ دن دونوں میں اور امام بخاری نے حسین کے ساتھ لکھا ہے علیہ السلام اللہ کی سلام کی ہو پر نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہ محمد صلی اللہ محمد ولی آل محمد علیہ محمد یہ مولوی ہوتے ہیں کس منہ سے دروشی پڑھتے ہیں یہ ہی لوگ شرم نہیں آتی یزید کو ٹھیک اور حسین کو باغی کہتے ہیں دروشی پڑتے ہیں نماز میں اللہ تو وہ اپنی چھڑی کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد سیدنا حسین کے ہوٹوں کو جو ہے یوں چھیڑنے لگا اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کلام اس نے کیا تو سیدنا انس بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے حضور کو دس سال تک وضو کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیاتیس سال تک زندہ رہے اور ترانوے ہجری میں فوت ہوئے یہ بترا میں رہتے تھے مدینہ شریف سے بتھرا چلے گئے ہوئے تھے بسرا اور کوفا جو ہے وہ قریب قریب ہی ہیں تھوڑی فاصلہ تو کچھ کلام کرنے لگا تو حضرت انت تڑپ اٹھے تو انہوں نے وہاں پر ایک جملہ احساس فرمایا اللہ کی قسم حسین سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتے تھے حضور کے ہم ہاں شکل تھے اور تو ان کے حسن میں کوئی بات کرنے لگا یہاں میں بتا دوں کہ پچھلے لیکچر میں میں نے مثلاً نمبر 61 میں بھی ایک روایت بتائی تھی وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے اس میں عامش مدلس ہے 3780 نمبر کے ابن زیاد کا جب سر لا کر رکھا گیا تھا کوفے کی مسجد میں تو ایک اشدہا اس کے ناک میں گھس گیا تھا وہ روایت ضعیف ہے لیکن اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت باقی اس کے ساتھ تو یہ ہوا تھا مختار سقوی نے سب کو قتل کیا تھا اس سے بہت زیادہ خطرناک روایت جس نے مجھے جو ہے ہلا کر رکھ دیا ہے قاتلین حسین کے بارے میں وہ المست الحاکم میں چار ہزار سات سو سترہ صحیح ابن احبام میں سات ہزار ایک سو چار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے ہم اہل بیگ سے بگ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور گو رخ میں داخل کرے گا تعالی اللہ تو بھائیو آج محل نہیں ہے کس تنتنیا کی جو بشارت فٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے جزیب کے اوپر اور یہ باقی اس طرح کے ایشوز یہ میں پچھلے سال ریکارڈ کروا چکا ہوں چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ایسری کی درمیانی رات دس محرم دس دسمبر دو گیارہ کو مسئلہ نمبر اکسٹھ کے نام سے اہل سنت پاک کام پر دو گھنٹہ اور بائیس منٹ کی گفتگو ہے اس میں میں نے سارے ایشوز کو الحمدللہ اللہ کریٹیکلی ایڈریس کیا ہے بلکہ وہ ایکسکلوسو لیکچر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ جس کو شوق ہو تو اس میں ڈیٹیل دے سکتا ہے اللہ اکبر اب سیکنڈ لاسٹ حدیث سولمی حدیث مسند امام احمد سے بہت کریٹیکل حدیث اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا اللہ اکبر وزیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے حدیث متواترہ ابن بعد سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا مسند امام احمد جلد ایک صفحہ دو سو بیالیس حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پینسٹھ ابن بانس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور کی وفات کے پچاس سال کے بعد اکسٹھ ہجری میں گیارہ ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے تو ابن بات کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کو قربان آپ کی کیا حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کر میں شہید کر دیا گیا ہے آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں تعالی اور یہ تمثیلن ہے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ نہیں ہے کہ آپ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ عہد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے سباہ ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت گائے تو ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے تو خواب والا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں کے اٹھا وہ دن اور تاریخ نوٹ کی اور بعد میں پھر خبر ملی ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی پتہ چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو دس محرم کے دن دوپہر کے وقت زہر کے قریب شہید کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بہتر بندے شہید ہوئے اٹھارہ جو ہیں وہ آل رسول میں سے تھے سمیت سیدنا حسین کے اور چبن اور لوگ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو اور ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں اب یہاں پر میں اس کانٹیکسٹ میں ایک ہی آیت پڑوں گا سورت الحضاب کی آیت نمبر ستاون جو آیت درود سے اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو ازیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو لحم اللہ دنیا و اللہ اللہ کی لانت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آفرت میں آج کا رہ مہینہ اور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے زلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے عذابً بِاللّٰهِ بھائیو ادھر میں تخت تلخ جملہ بولوں گا کسی کو برا لگے تو مال حضور کی وفات کے بعد کتنے صحابہ شہید ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بھی شہید ہوئے سعود عثمان بھی شہید ہوئے سیدنا علی بھی شہید ہوئے اور کتنے صحابہ شہید ہوئے لیکن میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کو کوئی ایک حدیث دکھائے کہ حضور کبھی خواب میں آئے ہوں اور فرمایا ہو کہ میرا فلاں صحابی شہید کر دیا گیا سوائے ایک بندے کے اور وہ حسین ابن علی ہے لہذا شہادت حسین کوئی عام مسئلہ نہیں ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں حضرت حسین کی فکر جو ہے وہ تحریک خلافت کی ہوئے وہ آخری کوشش اس وقت اس بندے نے کی کہ کس طریقے سے یہ طاقتور انجن جو ہے وہ خلاف راستہ کے راستے سے ہٹ کے ملوکیت کے راستے پر جو چل پڑا ہے اس کو دوبارہ پٹری پہ چڑھایا جائے لیکن ان کی گردن کٹ گئی اور معاملہ ایسا بگڑا کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں اور ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ملک ایسا عطا فرمائے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا اس میں الفاظ موجود ہیں یہ چھپاتے مولوی ان سے پوچھیں یہ بھی الفاظ اس میں موجود ہیں کہ اللہ اگر ہمیں ایسی ریاست دے تو ہم انشاءاللہ اس میں اسلام کا نظام قائم کریں گے تاکہ ارب امپیریلزم کا داخ جو چودہ سو سال سے ہمارے اوپر لگا ہوا ہے ارب امپیریلزم عرب کی ملوکیت بنو امیہ اور بنو عباس یہ ہم بھو سکیں اور خلاف راجتا کے نظام کو زندہ کریں اسی لیے ڈاکٹر اقبال ہی کہہ سکتا تھا نا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادائیں سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد نمازیں پڑھنے کو اس نے دین سمجھ لیا ہے اور نظام جو ہے وہ فرق ہے خلافت میں بات نہ کرو حسین بننے کی کوشش کرو گے گاٹا ہوتا جائے گا نمازیں پڑھتے رہو کوئی نہیں ہوگا جتنا مرضی آپ لوگوں کو فضائل سناتے اور لوگ آپ کو ہار بھی بنائیں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن جیسی کڑوی بات کریں گے حسین بننے کوشش کریں گے بات نظام کو چیلنج کریں گے رہڑا لگ جائے گا تو بھائیو آخری حدیث سیدنا ابراہیم نقی تابئی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے المتوفہ چھیانوے ہجری بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں پچاس ہجری میں پیدا ہوئے چھیانوے ہجری میں فوج ہوئے بہت بڑے امام ہیں ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول صحیح سرحد کے ساتھ موجود ہے المجم الکیر تبرانی کے اندر جو ہمارے اس ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے کی آخری مسیحت کے نام سے ہم نے اس پہ ڈالا ہوا ہے صحیح صنعت کے ساتھ اور یہ کنکلوڈنگ ہے ابراہیم نقی کہتے ہیں اگر بل میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے سیدنا حسین ابن علی کو شہید کیا اور اللہ تعالی قیامت والے دن مجھے معاف بھی کر دیتا ہے اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا تب بھی جنت میں میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرماتا کہ کہیں رسول اللہ مجھے دیکھ ہی نہ لے اور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا اللہ الحمدللہ یہ وہی بات کر سکتے تھے بھائی اور اس پہ جو میں نے الحمدللہ وہ حدیث دس ایکسپلور کی ہے صحیح بخاری کی اس نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی قتل حمزہ والا چیپٹر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق چار ہزار بہتر اب رو رہے ہیں سارے ناصبی اور سارے یزیدی کے دھیش اس نے علی نے کیوں سنا دی ہے حضرت باشی نے آخری وقت میں اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے پاس معافیے مانگ کر بخاری کے الفاظ ہے ہری علیکم بالمؤمنین کم بلم حضور کی ذات ہے حضرت باشی سامنے آئے فرمایا تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن اپنی شکل نہ مجھے دکھائی مجھے اپنا چچا یاد تو چچا سے تو زیادہ ہی حضور کو محبت تھی اپنے نواسے کے ساتھ یہ لوگ اپنی شکلیں یزیدی دکھا سکتے ہیں کیا مثال دن ان کے رفاظین ان کی آمینیں ان کی پگڑیاں باندھنا ان کی تبلیغیں کرنا ان کے غلامی رسول والے نعرے ربی البر پر لگانا ان کے صحابہ کا عاشق بننا و یکم پر جو ماڈرن خوارج نے ابھی نئی بدت شروع کی ہے جلسے جروسوں والی یہ کوئی کام نہیں آئے گی ان کی اگر محبت اہل بیت نہیں ہے اور ساتھ ہی یاد رکھے محبت علیہ بیت ہے صحابہ اکرام کی محبت ہے رسول اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت ہے اور شرک ہے تو یہ محبت بھی کوئی کام نہیں آئے گی میں دونوں سائملٹینس کنٹراسٹ بتا رہا ہوں دونوں الحمد الحمدللہ تو بھائی آخری کنکلوڈنگ دو تین باتیں میں اس میں کر دوں اپنے حوالے سے کہ میں اپنی گفتگو میں جتنے بھی میرے لیکچرز ابھی فکر حسین پہ ریکارڈ ہو چکے ہیں کافی سارے لیکچرس ان لیکچرز میں سے بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی حدیثیں اگر کوئی نکال بھی دے تب بھی ہمارا مقدمہ مضبوط ہے الحمدللہ کیونکہ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی صحیح حدیث کو بھی صحیح ثابت کرنے کی جان بوجھ کے اپنے مطلب سے ٹکراتی ہو ہے لہٰذا ہمارا مقدمہ بخاری مسلم سے بھی الحمد ثابت ہو جاتا ہے اور دوسرا آخری نصیحت کے طور پر میں یہاں پر بات کر دوں کہ بھائیوں غدیر خم کی حدیث کو ضرور یاد رکھیں غزیر کا خطبہ بخاری اور مسلم صحیح مسلم میں چار حدیثیں اور اہل سنت اہل تشید دونوں کے ہاں ملتا ہے جو میں نے حدیث ڈیٹیل سے بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اہل بیگ کا ذکر کیا ہے لیکن کتنا ظلم ہے کہ درس قرآن ہو رہا, رہا ہو اور محرم میں جزید کے فضائل پہ جمع پڑھائے جا رہے ہوں اہل بیگ کو چھوڑ دیے تھے یہ منافقت نہیں تو اس پہ میں وہی بات کروں گا جو اللہ نے علماء یہود کا کریکٹر بیان کیا ہے آپ اتمنون کتاب اور تقرر اب کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور سادی حرمایت کی جدا یہ ہے تمہارے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آفرت میں دردناک ادا اور رسوائی تو ہمارے سامنے ہے ایک سو پچاس کروڑ کے قریب مسلمان ہیں اور دنیا کے کسی مسئلے میں مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا باللہ تعالی تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کا بھی الحمدللہ للہ احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل پید کی محبت ان کے صحابہ اکرام علی کی محبت تابعین اور تباہ تابعین میں سے جو صحیح العقیدہ ہیں ان کی محبت اور تمام مسلمانوں کی محبت ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو صلی ص کے فہم کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے اور اس پورے لیکچر میں اگر میرے موں سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کی وجہ سے قیامت والے دن ہماری گریفت نہ فرمائے اور حق بات کو ہمارے دلوں میں راست فرمائے سبحانک اللہم و بشمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاہ المبین جزاکم